شناحیمہ الحمد <تصال> اللہ وحمد الحمد اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ روشنی اور تمام ورصب اور اور باقی تمام شامل کو سموچنے سلامت کرتے ہیں فضا اہل سلسلہ دس کتاب سب میں سے درخت نمبر تینتیس آپ حضرات کے مبارکہ تک پہنچا رہا ہوں اس میں جو عدیث بیان ہو رہا ہے کتاب سب میں سے عدیث نمبر اور اگر گنجائش ہوا تو سکسٹی ٹو کا بھی تجمہ لوگوں تک پہنچا دوں گا تو حدیث نمبر اکسٹھ جو ہے اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت, حضرت حضفہ کے بارے میں ہیں یا صحابہ فرماتے ہیں کہ اصاب نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرے حبیب کیا آپ ہمارے اوپر کوئی خلیفہ تعین نہیں فرمائیں گے فقال اقاط فرمائیں اگر تم لوگ جو ہے اگر میں تمہارے اوپر جو ہے کوئی خلیفہ بیان کر کر دوں اور تم لوگ اس کی نافرمانی کرو گے تو پھر تم لوگ اللہ کے مسلسل عذاب نازل ہوں گے اس کے بعد انفرما اگر تم اس کام کی جو ہے ذمہ داری ہے وہ وکیر کے ہاتھوں میں دے دو تو وہ تم لوگ اس کو جو اپنے اپنے دین میں قوی پائیں گے یعنی پھر ذاتی طور پر لیکن جسمانی طور پر دین کو چلانے کے حوالے سے کمزور پائے گا جسمانی طور پر کمزور پائے گا اور اگر اسی کام کو آپ عمر کے حوالے کریں گے تو وہ بھی جسمانی طور پر بھی قوی ہے اور دین میں بھی قوی ہے لیکن فرمایا لیکن اگر تم لوگ اس ولایت کو علی السلم کے ہاتھوں میں دے دے اپنی جانیش خل میں خلافت کی ذمہ علی کو سونپے تم لوگ اور علی پر بیعت کرے لیکن ہرگز تم لوگ یہ کام نہیں کرو گے چاندر سن کو ایک, ایک, ایک غریبی خبر دے دیا تو علیہ السلام کو تم لوگ پا لیں گے ہدایت دینے والا ہادی اور مہدی پائیں گے خود بھی ہدایت یافتہ اور دوسروں کو بھی ہدایت دینے والا اور تمہیں صراط المستقیم پہ تمہیں اللہ علیہ السلام لے کے چلائے گا اور کبھی بھی تمہیں گمراہ ہونے نہیں دے گا ہاں جی یہ عدیث جو ہے حدیث نمبر اکسٹھ عید عبارت میں بھی ہے اور ایک اور عبارت سے اس میں دونوں خلفا کا نام نہیں ہے ہاں جی حالانکہ وہ ادیش عالف سنت پہ تو آ, اس حدیز میں فرماتے انحضیف سے ہے قالا کے فرماتے ہیں یا رسول قالع صاحب نے کہا یارس الغ اے اللہ کی پیر نبی اللہ تش تخلیف عالین ہے کہ آپ ہمارے اوپر کوئی خلیفہ آپ ہمارے لیے نہیں بنائیں گے فقال آپ نے فرمائی ناستخلی خالی مگر میں تمہارے اوپر کوئی خلیفہ بنا دوں ما با میرے بات با خلیف خلیفہ تو ایسے ہی تم خلیف پھر تم میرے خلیفے کی نافرمانی کرو گے اگر تم نافرمانی کرو گے تو نظل العذاب وال تو تم برعذاب نازل ہو پائے شمق فرم نے فرمائے ان طول حاضل عمر اگر اس ذمہ داری کو ہاں جی تم لوگ سوم دے ابابا کی ناوبر کو تجیدو تم لوگ اس کو پالو گے قوی انفی دین اللہ اللہ کے دین میں قوی پاؤ گے ضعیف حنفین بدن جسمانی طور پر کمزور پاؤ گے وہ ان عمر اگر یہ کم تم عمر کو سوم پاؤ گے اس کو پالو گے قبی فی دین اللہ دین اللہ دین اللہ کے دین میں وہ قوی پائیں گے قبی فی بدین جسمانی طور پر بھی قوی پائیں گے تو ان دونوں میں ان کے ذاتی عمل کی طرف اشارہ کیا پھر فرماتے ہیں وعین طول اگر تم اس خلافت کو علیہ السلام کے حوالے کر دو گے علیہ السلام کو سنپو گے بلا تب لیکن ہرگز تم لوگ یہ کم نہیں کرو گے لیکن اگر علی کو سنبو گے یہ خلافت کا معاملہ تجیدو ہو تم لوگ علی کو ضرور پالو گے ہادین ہدایت دینے والا مہدین انج خود ہدایت یافتہ یس لوگوں بھی کو منتریق المستقین اور علیہ السلام تم لوگوں کو سیدھے راستے پر لے کے چلیں گے اور کبھی بھی گمراہ ہونے نہیں دیں گے تو چونکہ دروپیامبر السلم کے بعد امت کو امت کے راہبری اور امت کے ہدایت کے بارے میں آپ سے سوال کیا تھا صاحب نے تو آپ کا مقصد بھی یہاں پر رسول اللہ کے بعد جو ہے امت کو لے سب سے بہترین راہ اور رہنما کون ہے امت کو سیدھے راستے پر رکھنے والا کون ہے تو سوال اسی سلسلے میں ہوا تھا اور اس سلسلے میں آپ نے جواب دیا کہ اس کے لیے سب سے بہترین ہستی علیہ السلام ہے علی ہادی بھی ہے خود ادا دینے والا بھی ہے اور مہدی بھی ہدایت یافتہ بھی ہے اور علیہ السلام یہ کو و بکمت تاریخ المستقیم اور تم ہی ہمیشہ سیدھے راستے پر لے کے چلائے گا لیکن جو ہے تم لوگ علیہ السلام کو یہ مقام منظلب یہ منصب نہیں دے گا ہاں اور یہی چیز ہوا کہ جب عثمان کے قتل کے بعد مسلمانوں کو حالات بہت زیادہ شب زیادہ ہو گیا تو کسی پر اتفاق نہیں ہوا تو علیہ السلام کے پاس آیا اور اس کے بعد بھی علیہ السلام کو پھر السلام جب اس کو سنبھالا تو علیہ السلام کو پھر چلنے نہیں دیا علیہ السلام پر تین بڑی جنگی مسل مسلط کی گئی تو اور علیہ السلام لوگوں کو شکو کو شوہات میں ڈالے گئے تو یہیں سے معلومات ہے علیہ السلام نے جو علیہ السلام کے بارے میں جو خبر دے دیا تھا وہ بالکل سچ ہو کے نکلا یہی حدیث جو ہے اللہ سنت والجماعت کے ایک امام امام حاکم نے اس حدیث کو یوں نقل کیا ہے اور فرماتے ہیں قالو صاحب نے کہا یا رسول اللہ اے پیارے رسول لو لوش لو لوشت لو اسخلف علینہ کے اب یار نبی ہاں جی لوسخل علی نے کیا ہمارے پر کوئی خلیفہ معین نہیں کیا جائے گا فالاں نے فرمایا ان استخل عَلَيْكُمْ کو مخالفطن اگر میں تمہارے لیے کوئی خلیفہ معین کر دوں تو فاصب تو تم لوگ نافرمانی کریں گے فتح تم لوگ پھر اس کی نافرمانی کریں ہاں جی نافرمانی کریں تو توینظاذاب تو تم پر عذاب نازل ہو جاؤ گے قالو انہوں نے کہا لویش تخلفت علینہ علین اے اللہ کے نبی اگر آپ نے ہم پر علیہ اسلام کو خلیفہ قرار دے دیں قالو آپ نے فرمایا ان لا لاتا لیکن تم جو ہے ایسا نہیں کرو گے وہ ان تف لیکن اگر تم نے ایسا کیا میرے بعد علیہ السلام کو خلیفہ قرار دے دیا اس کے امور زمان میں امور اسلام کو علیہ السلام کے ہاتھوں میں دے دیا تجیدو ہو تم لوگ علی کو سب علی کو پاؤ گے حادی انہدا دینے والا اور یسلوک وکمت طریق المستقیم اور وہ ہمیں اور وہ تمہیں ہمیشہ اثرات مستقیم پر ہی لے کے چلائے گا چلے گا تو گرامی گرامین دونوں حدیث کو سامنے رکھیں تو اصل مسئلہ سامنے آ جاتا ہے کہ علیہ السلام ہی کو بھی عمبر اپنی بادہ نشین بیان فرمانا چاہتا ہے دکھانا چاہتا اور یہ بھی دے رہے ہیں لیکن مسلمان علیہ السلام سے وہ اس مقام منصب جس کا لیے سب سے زیادہ حقدار ہے اور اللہ و رسول اسی کو مسلمانوں کے لیے رہبر اور رہنما امام منصب کرنا چاہتے ہیں لیکن امت کے مزاج کو بھی اللہ کی پیارے نبی جان رہے ہیں ہاں جی اور جو آپ نے خبر دے دیا اور ایسے ہی تاریخ اس چیز کے شاہط ہے تو آزان گرامی جو ہے ہاں جی ایسے دوسرے حدیث میں پہلے دو خلفاء کا نام ہرگز انی ہیں اور یقیناً انہوں نے خلافت کے لیے جو سوال فرمایا تھا آپ اکبر کی بات امامت کے لیے امامت کے منصب کے لیے خلافت کے منصب کے لیے اور آپ نے جس حدثی کو دکھانا تھا وہ دکھایا اور جو حسی اس مقام و منصب کے اہلیت رکھتے تھے اس حصے کی بھی نشاندہی فرمایا وہ ہیں علی نبی طالب اس لیے صرف اس حدیث میں نہیں اور بھی بہت سے حدیث میں کہ نے فرمایا جو ہے علی صراط المستقیم ہے علی صراط المستقیم سے ہرگس جدا جائیں گے خصوصاً نوائب انصاری سے جو روایت نقل ہوا ہے ہمار کے حوالے سے کہ ویب انصاری نے فرمایا جو ہے اللہ صلی اللہ نے وائب انصاری سے ہمار یاسر سے جو ہے اگر تمام مسلمان فرمائے میرے بعد تو مسلمانوں میں اختلاف ہوں گے تلوار چلیں گے ہاں لیکن جو ہے تمام مسلمان ایک وادی میں چل جائے اور علیہ السلام تنہا ایک دوسری بعد میں چلا جائیں تو تم نے علی کو س... علی کے ساتھ جانا علی کے راستے پر چلنا اور دوسرے سب کو چھو دینا کیونکہ علی تمہیں ہرگز صراط المستقیم سے ہٹنے نہیں دے گا اور علی جو علی کے راستے پر چلیں گے ہاں جی وہ مثال صرارت الم پر رہے گا کیونکہ علی ہی صراط المستقیم السکیم ہے اس نے اور جگہوں فرمایا علی المال قرآن والقرآن و علی ہاں علی ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے یا قرآن فرما علی مال حق والحق مال علی علی ہمیشہ حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے الحق ہے سدھارا علی یعنی معیار حق خود علی ہے علی جہاں جہاں جائے گا وہاں حق ہوگا اللہ اور اللہ کے پیارے رسول نے امت کے لیے حق کا میار علی السّلام کو قرار دیا ہاں جی علی حق کو شخصیت کی لباس میں دینا چاہیں تو اللہ کے پیارے نبی نے اپنے بعد علی کو دکھایا کہا علی حق ہے حق کا جو ہے علی جہاں جائے گا علی کا قول حق ہے علی کا فیل حق ہے علی کا گفتان حق ہے علی کا کردار حق ہے علی کا علم حافظ حاف کے, کے طرف رہنمائی کرنے والا ہستی ہے علی سراط المستقیم ہے علی حد و مہدی ہے یہ تمام اتنی عادی علی صفنت نجات ہے، علی عربۃاسقاء ہے ہاں علی جو حبل اللہ المتین ہے علی نور نورالحدیٰ ہے علی منارالحدیٰ ہے اور کتنی احادیث پہ امبر السلم نے اللہ ہے امان اللہ ہے اس طرح کتنی احادیث مبارکہ اللہ کے پیارے نبی نے علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان تمام احادیث کو اگر یکجا کیا جائے تو رسول اللہ نے امت کے لیے کوئی اوہام نہیں چھوڑا کہ میرے بعد میرا جانشین کون ہے اور اس میں کہ رسول اللہ علیہ السلام خود ہے اور آپ کے امام حسن عمومین اور پھر امام حسین علیہ السلام سے ہونے والے جو باقی امب با نو امام بارہ امام زن جو ہے ان کی امامت کے بارے میں رسول امت کے لیے کوئی افہام نہیں چھوڑا ہے زینگرہ میں یہی وسطیاں جو معصوم ہے اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے ان کو عصمت سے نواز کر حاضی و مہدی بنا کر علم علمانہ یقن سے نواز کر ان سب کو امام امت بنا کے امت کے لیے صراط المستقیم اور حق معیار ہاں جی بنا خیر بھیجا ہے تو میں دعاؤں پر ہوں علی علی علی علیہ السلام کی اور علیہ السلام علم الود کی صحیح معرفت کا میں توفیع فرما اور انہیں کی سیرت طیبہ پر چل کر انہیں ان کے دامان تھامے رہنے کی توفیع طہ فرما امین رب العلم